فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وان كان واحدا فواحدا ومن كان عاصیا للہ في والدیه اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحدا او كما قال عليه السلاة والتسلیم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہم نے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یا جو دین کے جو شعبے ہیں شعبہ دین جو ایمانیات عبادات معاملات اخلاق اور معاشرت پر مشتمل ہیں ان میں سے ہر شعبے سے اہم ترین چیز کو اٹھا کر ایک ایک جمعے میں اس پر بیان شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہم نے ایمانیات میں سے اس کو بند کر ایمانیات میں سے ہم نے توحید پر بات کی تھی عبادات میں سے نماز پر بات کی تھی معاملات میں سے سود پر بات کی تھی اور اسی طرح اخلاق میں سے توبہ پر بات کی تھی آج اس پانچویں شعبے معاشرت میں سے پر پہلی گفتگو ہے پہلی نشست ہے اس کی اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اسی طرح اس کو روٹیٹ کریں گے کہ پانچوں شعبوں پر کہ پھر دیگر احکام پر بھی گفتگو ہوگی یہ جو ہم نے ترجیحات کی فہرست مقرر کی ہے یہ کوئی شرعی ترجیح نہیں ہے کہ ہماری اپنی رائے میں جس چیز کو زیادہ اہم سمجھائے آپ کی ضرورت سمجھائے اس کے مطابق اس پر بیان کیا ہے ورنہ شرعی احکامات ہی کوئی ایسی کلاسیفیکیشن تو نہیں ہوتی ہر چیز ہر جگہ کے یہ چیز پہلے نمبر پر آتی ہے دوسرے پر ہے تیسرے پر ہے چوتھے پر معاشرت میں سے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ شریعت کا اصرار نظر آتا ہے قرآن کا لب و لہجہ قرآن کا اصرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس کے جس کو کرنے کے بے شمار فضائل اور نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں ان میں سے ایک چیز بر الوالدین ہے یعنی والدین کے حقوق ہے اور والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک ہے میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑی ہے اور جا بجا قرآن میں بھی اللہ جان نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو جوڑا ہے فورا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے ایک دوسری آیت ہے انشکر لی ولی والد <سؤال> میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا تذکرہ کیا ہے. یہاں فرمایا کہ وہ قدار ابو کا اللہ تعبود اللہ <إِيَّاه> اللہ جل کا یہ قطعی اور یقینی اور حتمی فیصلہ ہے تمہارے بارے میں اللہ تعاب اللہ <إِيَّاه> کے ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کر کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اللہ جل شاہ کے علاوہ قدار ابو یہ اللہ نے طے کر دیا حتمی طور اور پھر اسی آیت میں جوڑ کر کہا وہ بل والدین یہ بھی وہ یعنی وقدہ اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ بھی اللہ جلش نے ح... یقینی اور حتمی طور پر طے فرما دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں ہوگی ظاہر بات ہے کہ اب سلوک کے معیارات مختلف ہیں نا کوئی کسی بات کو حسن سلوک سمجھتا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے باپ کو یا والدین کو یا ماں کو میں نے تو سب ڈانٹا ہی تھا میں نے کوئی گالی تو نہیں دی تو یہ صرف ڈانٹنا بھی میری بڑی مہربانی ہے میں نے جو گالی نہیں دی یہ میرا بڑا حسن سلوک ہے ورنہ فلانا تو گالی بھی دیتا ہے دوسرا سوچتا ہے کہ میں نے تو جو گالیاں ہی دی ہیں والدین کو میں نے کوئی مارا پیٹا تو نہیں ہے فلانا تو مارتا پیٹتا ہے تو میرا حسن سلوک یہ ہے کہ میں صرف گالی پر اتفاق کرتا ہوں تو یہ یہ غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں اور ہر بندہ حسن سلوک کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کر سکتا تھا کہ میرا حسن سلوک یہ اللہ جلشانوں نے یہ ہمارے اوپر چھوڑا نہیں کہ تم اس کو ڈیفائن کرو کہ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حسن سلوک کیا ہے فلاں اق الما اف کہا کہ تم والدین کو اف نہیں کہہ سکتے اف پتہ کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر یہ جو ہوں کہتے ہیں ایک اپنی ہماری زبان کے اندر ہم یہ جو بولتے نہیں ہیں زبان سے کچھ ہی نکالتے ہیں زبان کو دانتوں تلے دبا لیتے ہیں لیکن ایک ہوں سی منہ سے نکالتے ہیں اپنی ناراضگی کے اظہار کی اس کو اف کہتے کا کہ اس کی اجازت نہیں تمہیں امّا يبلغن عندك احدهما او کی لا ہما اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والدین جوان ہو تو ان کو اف کہتے رہو بوڑھے والدین کو اف نہ کہو اصل میں بڑھاپے کے اندر آ کر دو تین مسئلے پیدا ہوتے ہیں ایک تو والدین کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات عمر کا تقاضا ہوتا ہے ایک ان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ دنیا کے معاملات سے تھوڑے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں برطرف ہو جاتے ہیں معاملات اولاد کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اولاد طاقتور ہو جاتی ہے مالی معاملات بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے اور جسمانی اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ طاقتور ہے بد سلوکی کے امکانات اس وقت بڑھ جاتے ہیں جوانی کے اندر والدین اپنے مقام اور اپنے سٹیٹس کا زیادہ بہتر تحفظ کر سکتے جو بڑھاپے کے اندر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا جتنی جتنی عمر بڑھتی ہے اس لیے بڑھاپے کی طرف قرآن نے بڑھاپے کے لفظ کو ساتھ جوڑا ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو فلاں تق اف اف نہیں کہنا اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اف ڈانٹنے کو نہیں کہتے کیونکہ آگے ڈانٹنے کا ذکر الگ سے ہے. وَلَا تَنْحَرْ ہیں جب بات کرو ان سے تو نرمی کے ساتھ بات کرو کریما کرم کے ساتھ بات کرو شفقت کے ساتھ بات کرو محبت کے ساتھ بات کرو ان کے عمر اور ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ کر کے بات کرو اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیسے ہمیں متضاد مناظر نظر آتے ہیں حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ دوست کے ساتھ رویہ اور اخلاق اچھے ہوں گے باپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آج لوگ اپنے والد کے ساتھ گھر میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت اگر دروازہ گھنٹی بجے اور کوئی دوست باہر آ جائے تو باہر کھڑے ہنس رہے ہوتے ہیں یہ مناظر ہم نے اور اپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اسی لمحے جس لمحے یہ باپ کے ساتھ الجھا ہوا ہے گھر کے اندر ماں کے ساتھ الجھا ہوا ہے گھر کے اندر گھنٹی بجے اور اس کا کوئی دوست باہر اگیا تو باہر کھڑا ہنس رہا ہے اور اس ہستے ہوئے عالم میں جب گھر میں دوبارہ داخل ہوگا تو پھر آ کر دونوں کے درپے ہو جائے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور آئے آپ نے آداب کو جا بجا بیان فرمایا ہے طریقہ بھی اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ادب ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کا بڑا اس بات بات کا کی بڑی فکر اور اس کا بڑا تردد رہتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور اونچے اور بڑے ثوابوں والے اعمال پتہ کرتے رہیں پوچھتے رہیں بہت کثرت کے ساتھ احادیث کے اندر یہ سوال آیا ہے صحابہ کا کہ ایل عملی افضل یا رسول اللہ کیا رسول اللہ سب سے اونچا عمل کون سا ہے کیونکہ ان کو یہ فرص ہوتی تھی کہ ہم اونچے اعمال کریں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان فقہا صحابہ میں سے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان روایات آپ سے بہت ساری منقول ہیں تفسیری روایات بھی بہت ساری ہیں ان تفسیری روایات کو اکٹھا کر کے علماء نے تفسیر ابن مسعود کے نام سے اکٹھا بھی کیا اس کو ان کے تفسیری اقوال تمام مفد نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ ایو العمل افضل سب سے اونچا عمل کون سا ہے سب سے بہترین عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ فرض نماز اپنے وقت کے اوپر پورے آداب کے ساتھ پڑھنا نماز اپنے وقت کے اوپر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا برالوالدین اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے پوچھا فما یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنا لیکن ذرا درجہ بندی دیکھیں کہ جہاد سے پہلے کس کا ذکر کر دیا برالوالدین کا اور یہ روایت بھی آتی ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں فرمایا ماں زندہ ہے کہاں زندہ ہے کہاں اس خدمت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے گا اور ہو یا اس کی اہمیت پر جس طرح ہمارے بعض لبرل لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے دیگر اعمال کو کوئی کہتا ہے ذکر افضل کوئی کہتا ہے جہاد میں نفس افضل اس کے اپنے اوقات اپنی ترتیب اپنی شریعت کے اندر اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی فرضیت کے احکامات پھر بالکل ہی مختلف ہیں جب وہ فرض ہو جائے تو وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کس جگہ کے اوپر کیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے دور نبوت سے جتنا بعد ہوتا جا رہا ہے تو جس چیز کی طرف سب سے زیادہ جس پر چوٹ پڑ رہی ہے ہمارے نظام معاشرت کے اندر اس میں یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے اور یاد رکھیں کہ جب یہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو پوری معاشرتی عمارت ہمارا جو پورا سوشل فیبرک ہے وہ سارا ادھر جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو والدین کو کو اذیت دی جا رہی ہو والدین کی بات نہ مانی جا رہی ہو اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا ہو رہے ہو ایسا نہیں ہوتا جب والدین کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پورا ما, معاشرتی نظام متاثر ہو جاتا ہے ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں جب ایک چیز یہ یہ اس کی بنیاد ہے یہ ہمارے معاشرتی نظام کی ایک بنیاد ہے کہ اگر یہ جگہ اپنی جگہ کے اوپر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو اس کے اوپر پورے معاشرتی نظام کی عمارت درست کھڑی ہوگی صحابی فرماتے ہیں طایشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نے آداب سکھائے ہیں باقاعدہ آج کل کچھ غلطی والدین کی بھی ہے یہ بچپن کے اندر بچوں کو کانفیڈنس کے نام پر بڑی بدتمیزیاں خود سکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کی بدتمیزیوں پر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاء بہت بدتمیز ہے تو اس کے بعد اس لیے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کانفیڈنس ہے اس کو ذرا اس کی حد بندی کر لیں تھوڑی سی کہ کانفیڈنس کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور بدتمیزی کی کہاں سے شروع ہوتی ہیں اس کو ذرا سوچ لیا کریں میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا ان کا بیٹا آیا اور چپاٹ ایک باپ کے منہ پہ دے ماری پانچ چھ سال کا باپ کہتا ہے ماشاءاللہ ان کا سکول ان کو بڑی کانفیڈنس سکھا رہا ہے ان کو تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ کانفیڈینس دس بارہ سال بعد پھر آپ سے پوچھوں گا کہ کہاں تک پہنچا ابھی تو چھ سال کا ہے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کیے آگے کیا کرے گا تو یہ یہ ہمارا احساس کمتری ہے مغرب کے اندر چونکہ پیمانے اور ہیں اور مجھے آج تک یاد ہے ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے مجھے اس کی چھوٹی بہت پرانی بات ہے لیکن اس کا تعجب مجھے آج تک نہیں بھولا ہمارے پرنسپل صاحب تھے جو بڑے ماڈسکاڈ قسم کے آدمی تھے یعنی وہ میں نے اپنی زندگی میں بہت اس زمانے दे میں दे نہیں آج سے آپ سوچیں تیس پینتیس سال کی بات بڑی وہ کیجول ڈریسنگ کے اندر آتے تھے جینس پین کے سکول میں آتے تھے حالانکہ ہم سرکاری سکول میں پڑھتے تھے بالکل یہ ہمارے لیے ایک آ, نیا منظر ہوتا تھا ایک دن ہم سے خطاب کر رہے تھے طلبہ سے ہم چھٹی ساتویں آٹھویں کے بچے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ مشرق کے بچے ہیں آپ لوگوں کو تو دبا کے رکھا جاتا ہے مغرب کے بچوں کو دیکھو جب مغرب کے اندر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سگریٹ مت پیو تو وہ فوراً کہتا ہے کہ تم کیوں پیتے ہو تو باپ سے فوراً اسی طرح سے پوچھتا ہے جیسے باپ نے اس کو کہا تو ہمیں بھی وہ یہ تلقین کر رہے تھے کہ آپ کو بھی اپنے والد کے ساتھ اسی طرح کیا کہنا چاہیے اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کریں تو آپ کو پلٹ کر ان کا منہ نوچ لینا چاہیے کوئی کہ تو یہ تربیت ہے بعض اداروں کی اور بعض والدین اس کو شاید کوئی معیار سمجھتے ہوں گے اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ادارے ہمارے ہاں کھلے اور یہ تربیت ہم نے اپنی نسلوں اور اولادوں کو دی اب والدین خون کے آنسور ہو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا ایک شخص آیا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہٰ فرماتی اس کے ساتھ ایک اس کا بوڑھا باپ تھا ایک بوڑھا آدمی تھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ ارسول میرا باپ ہے میرے والد ہیں آپ نے فرمایا کہ فلاتمشی امام ہو اس سے آگے مت چلنا جب چلو اس سے آگے مت چلنا ولاط قبل ہو اور جب بیٹھنے کا وقت آئے تو اس سے پہلے مت بیٹھ جانا اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنا ولا تھی اس ہی کبھی بھی نام لے کر مت پکارنا اور ولا تصب کبھی کوئی سخت بات زبان سے اس کے سامنے مت نکالنا یہ اسی وقت بیٹے کو باپ کے بارے میں تلقین فرمائی یہ چیزیں اور یہ آداب اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے بچپن کے اندر ہی کہ باپ سے آگے نہ چلے نام لے کر نہ پکارے اور اسی طرح جب گفتگو کریں تو باپ کی موجودگی کا لحاظ کریں یہ نہ ہو کہ باپ کا باپ کی موجودگی اور عدم موجودگی ان کے لیے برابر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح اس حال میں کی یعنی جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کیفیت یہ تھی متع لی والدہ مطیعن کہ وہ اللہ تعالی مطیعن اللہ فی والدہ کہ وہ والدین کے باب میں اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنے والا تھا پورا کر رہا تھا اس کو اس پہ سورج اس حال میں طلوع ہوا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جو, جو ذمہ داریاں اس کی جانب متوجہ تھی وہ اس کا اس کو پورا کر رہا تھا تو فرمایا کہن اس الجن اسی وقت اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں دو دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آج کے دن میں اس کی موت ہوئی تو دو دروازے کھلے جس سے مرضی اندر چلا جائے جنت کے اندر وہ انکان واحد فواہدن اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھلے گا ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے تو ایک کھلے گا اور اگر ماں باپ دونوں زندہ ہے تو جس دن اس نے والدین کہ اگر صبح کا سورج طلوع ہوا اور یہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہوا سورج نے اس کو پایا تو دو دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے اگر آج کے دن میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو جس دروازے سے مرضی جنت پہ چلا جائے وہ امن اسبا آسی والد اور جس کے اوپر سورج اس حالت میں طلوع ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں والدین کے بارے میں یہ اس کے اندر کوتاہی کر رہا تھا نافرمانی فرمانی کر رہا تھا تو فرمایا کہ اس کے لیے آگ کے دو دروازے کھلے ہوئے وہ انکان واحد اور دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ آگ کا کھلا گا مطلب یہ اس بات کا کہ اگر آج اس کی موت آ گئی تو دونوں دروازوں جہنم کے دو دروازوں میں سے کسی ایک سے اندر جائے گا سخت کتنی سخت وعید ہے کہ اس حال میں کسی کے دنیا سے رخصت ہو جانا کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو اس کے والدین اس سے خوش نہ ہو وہ اس نے ان کی حق تلفی کی ہو اور حقیقت یہ آپ کو بتاؤں جو میں اکثر اپنے طلبہ سے بھی کہتا رہتا ہوں یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ آج آپ آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں یہ آزمائش شادیوں کے بعد آتی ہیں جب انسان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں ایک طرف اس کا اپنا گھر اس کی بیوی ہے, اس کے بچے اور دوسری طرف اس کے والدین اور ہمیں والدین آ کر یہ بات بتاتے بھی ہیں اور رو رو کر بتاتے ہیں سرخواقوں سے بتاتے ہیں کہ بیویوں کی دور دراز کی فرمائشیں پوری کرنے پر ان کے ماتھے پر تیوری نہیں آتی والدین کی دوا لیتے ہوئے بھی ان کو مشکل ہوتی ہے باپ یا ماں کی کا علاج معالجہ مشکل ہو جاتا ہے مگر بیویوں کو ہوٹل کے اندر کھانے کھلانے مشکل نہیں ہوتے یہ مزاج بن جاتا ہے اور یہ طبیعت بن جاتی ہے انسان کی اس پر جو آدمی یہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی اگلے یہ وقت تو ہر ایک کے اوپر دوبارہ آنا ہوتا ہے آج اے اے کوئی کوئی وقت ایسا نہیں جو انسان کا ہمیشہ رہے اور برابر رہے اس کو اللہ جل نے اس اس روایت کو میں اس اس آیت کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے کم سے کم ان تین کا اہتمام ہونا چاہیے پہلی بات یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ عبادت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے ایک چیز میں آپ رہ گئی جو اس روایت کا حصہ تھی مجھ سے بھول گیا میں کہ اور وہ بڑا اہم ہے بہت سارے سوالوں کا جواب ہے کہ جب یہ روایت آپ نے بیان فرمائی کہ جو جس صورت جب طلوع ہوگا تو جس شخص کو والدین کا فرما بردار جو شخص اس دن اس وقت میں والدین کا فرما بردار ہوگا تو دو جنت کے دروازے کھل جائیں گے اگر باپ ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے تو ایک کھل جائے گا اور جب سورج طلوع ہو اور جو شخص والدین کا نہ فرمان ہو تو جہنم کے دو دروازے کھلیں گے اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے تو ایک کھلے گا تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ و ان غلام اور اگر والدین ظلم کرتے ہوں والدین ظالم ہوں تین دفعہ فرمایا وَإن ظلاماہو، وَإن ظلاماہو، وَإن ظلاماہو، وہ ان ظلمہ و ان وہ ان ظلم ہو بے شک وہ ظلم کرتے ہو بے شک وہ ظلم کرتے ہو بے وہ ظلم کرتے حدیث کے الفاظ میں یہ ایکسکیوز نہیں دیا کسی کو کہ میں اس لیے والدین کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتا کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا وہ میرے اوپر رویہ ٹھیک ہونا تو دور کی بات ہے وہ ظالم بھی ہو آپ نے فرمایا آپ نے کہا چاہے وہ ظالم بھی ہو چاہے وہ ظالم بھی ہو چاہے وہ ظالم بھی ہو ایک شخص آیا یار رسول اللہ میرا بیٹا میرے اوپر خرچ نہیں کرتا آپ نے بیٹے کو بلایا کہا کیوں خرچ نہیں کرتے باپ کا کہا رسول اللہ میں نے اپنا مال خود کمایا کا انت و مالی ابیک تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کا ہے صرف تو نہیں اپنے باپ کا تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کا ہے دونوں چیزیں اس کی ہیں یہ تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے خود کمایا ہمارے ایک بزرگ ہیں اپنے بیانات میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں نے کہیں اپنی ایک واقعہ دیکھا اور میں نے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا واقعہ ہے کہ کہا کہ کسی نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے کہ میں اپنے گھر کے سہن کے اندر بیٹھا تھا اور اتنے میں اور اپنے میرا بیٹا یہ بوڑھا بیٹھا تھا اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا بیٹھا تھا تو سہن کے اندر سین کی منڈیر کے اوپر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے جس کا بوڑھوں کو نظر نہیں آتا تو کہتا ابا کو ہے تو میں نے پھر ایک دو منٹ بعد پوچھا بیٹا یہ کیا ہے کہتا ابا کو ہے کہتا میں تیسری دفعہ پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے کہتا ابا بتایا تو ہے کوا ہے کہتا میں نے چوتھی دفعہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا ہے کیا کہتا ابا تجھے سمجھ آتی ہے نہیں آتی بتایا ہے کوا ہے اور اب نے پوچھی مجھ سے بڑا گیا اور جا کر اندر سے اپنی ایک پرانی ڈائری اٹھا کر لے آئے اور کوئی پچیس تیس چالیس سال پرانے ورق اس سے پلٹو اور فلانی تاریخ کا صفحہ پڑھو اپنے پہ پر پرانی پر پر پر پر تحریر لکھی ہوئی تھی تو کہا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے آج میں سہن میں بیٹھا تھا اور میرے بیٹے نے بولنا شروع کیا اور بولنا شروع کیا اور دیوار کی سہن کی منڈیر پہ کبا آ کر بیٹھا تو اپنی توتلی زبان کے اندر مجھ سے اس نے بار بار پوچھتا تھا کہ بابا یہ کیا ہے اس نے پچیس دفعہ پوچھا اور میں نے پچیس دفعہ کہا کہ بچے یہ کوا ہے لیکن ایک دفعہ بھی اس کو جھڑکا نہیں اور اس اب کہا کہ بیٹے تو نے تو جب بچپن نے مجھ سے پچیس بار پوچھا میں نے ہر بار شفقت سے جواب دیا اور خوش ہوا میں اس پر کہ میرا بیٹا بولتا ہے میرے چار بار پوچھنے کے اوپر تو اتنا زیادہ ناراض ہو گیا تو اتنا زیادہ بھڑک اٹھا اس کے اوپر کہ چوتھی دفعہ مجھ سے کیوں پوچھ لیا یہ ہر چیز میں یہ رویہ ہوتا ہے والدین کو بیماریاں ایسی آتی ہیں بسا اوقات آخری عمر میں کہ ان کی وہ خدمت آ جاتی ہے کسی خوش نصیب کے اوپر جو ان کی جو خدمتیں والدین نے بچپن کے اندر کی ہوتی ہے آخری بات آپ کو سناؤں اس کے اندر چیزیں تو بہت ساری تھیں اس باب میں بتانے کی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ ایک اتنی فضیلت کی اور اتنی اٹھانے والی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کے اندر برکت ہو رزق کی فراخی چاہتا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرے اور سلا رحمی کرے یہ ذریعہ ہے رزق کی فراخی کا اس کے ذریعے صلی اللہ تعالی رزق کو وسیع کرتے ہیں مالی تنگ دستی اگر کسی کے اوپر ہو اس تنگ دستی کے عالم میں اپنے والدین کے ساتھ سلا رحمی کرے دیکھیں اس کی تنگ دستی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی احادیث کے اندر یہ ذریعہ اور اس کا واسطہ بتایا گیا دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیوں کی وجہ بہت ساری آزمائشوں کی وجہ بہت ساری تنگ دستیوں اور مشکلات کی وجہ والدین کو ستانا ہوتا ہے جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اب تو جو دور آ گیا ہے مصروف اور تیز رفتار دور ہے کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے اولاد سے مالی مدد نہیں مانگتے لیکن وقت مانگتے یہ نہیں کہتے کہ پیسے دو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ خرچے کرو ہمارے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت تو دو آ کے بیٹھو تو صحیح اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر جن نعمتوں کو گنا ہے اس کا احساس جوانی کے اندر نہیں ہوتا انسان کو جن نعمتوں کو گنا ہے اس میں سے ایک نعمت یہ بتائیے وہ بنینا شہودا وہ اولاد جو آنکھوں کے سامنے ہیں. یعنی جب بچے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو والدین کو ایک خاص قسم کی تسکین ہوتی ہے اس کا احساس جوانی میں بچوں کو نہیں ہوتا کہ ہماری موجودگی ہمارا والدین کے پاس جا کر بیٹھنا ان کا ان کو پوچھنا ان کا ان کی خبر گیری کرنا ان کی صحت کا پوچھنا کبھی ان کی ٹانگیں دبا دینا تھوڑا وقت ان کو باقاعدہ روزانہ دینا یہ والدین کی صحت کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کتنی بہترین چیز ہے کتنا اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ جوانی میں انسان کو عام طور پر نہیں پتہ چلتا لیکن جب خود بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بچے اس کو وقت نہیں دے رہے ہوتے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے بھی جوانی میں اپنے والدین کو جو وقت مجھے دینا چاہیے تھا میں نے نہیں دیا میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا یہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے نظام معاشرت کی بنیاد ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ بنائیں اگر ہم ایک یہ چاہتے ہیں کہ ایک درست صحت مند معاشرہ بنائیں تو اس کی بنیاد کے اندر والدین کے حقوق اور ان کے حسن سلوک کو ڈالنا پڑے گا اس کے بغیر آپ کوئی عمارت کھڑی نہیں کر سکیں گے اور یہ ہمارے ہاں آج کے تباہ مغربی معاشرے کا جو کا خاندانی سٹرکچر جو ان کو تباہ ہوا ہے جو اس کے اندر اب یہ یہ رشتے قائم نہیں رہ سکے اس کی اصل بنیاد یہاں سے شروع ہوتی بنیادی چیز یہاں سے شروع ہوگی اس کے بعد یہ آگے بڑھے گا جب والدین کے ساتھ تعلق ختم ہوگا یاد رکھے میں نے گھرانہ بکھرے گا پھر میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں رہے گا آج مغرب کے اندر تو آگے سفر ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں پہلے والدین کے ساتھ رشتہ ٹوٹا لوگ خود مختار ہونے کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ والدین کی چھٹی ہو گئی خود مختار ہونے کا مطلب یعنی کمانے کا مطلب یہ سمجھتے تھے میں نے کمانا شروع کر دیا بس والدین کا کھانا ختم ہو گیا اب وہ جب تک خود کما سکتے ہیں خود کمائیں گے جب کمانے سے رہ جائیں گے تو ہاؤس میں جا کے جمع کرا دیں گے ان کو لیکن جب والدین کا کردار ختم ہوا تو دوسرے نمبر کے اوپر پھر میاں بیوی بی کا رشتہ ٹوٹنا شروع ہوا اور اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب پچاس ساٹھ فیصد جوڑے جو ہیں وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں چالیس فیصد لوگ بغیر نکاح کے بچے پیدا کر رہے ہیں اسکنڈینیوین کنٹریز کے اندر تو اس سے بھی زیادہ اداد و شمار آ رہے ہیں تو یہ کیا وہ ادھر سے جب چیز بگڑی تو نیچے بگڑتی اب اولاد اور یہ صفیہ یہ نہیں کہ والدین کا رشتہ ختم ہوا میاں بیوی بی کا ختم ہوا بچوں اور ماں باپ کا رشتہ ختم ہوا اور آہستہ آہستہ پورا کا پورا معاشرتی نظام بکھر کر رہ گیا اگرچہ سائنسی ترقی بہت زیادہ ہے کچھ اور لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن بڑی بہتر ہے آپ لوگ جو فضائل ہمیں اکثر سناتے رہتے ہیں مغرب کے وہ سارے تسلیم ہیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں بالکل وہاں پر یہ ساری اچھی چیزیں اور خوبیاں ہوں گی لیکن خاندان کا ادارہ جو ایک معاشرے کی بنیاد ہے وہ باقی نہیں رہا وہ بکھر گیا مکمل طور پر اور یہ اسلامی دنیا کی اور اسلامی ممالک کی خصوصیت ہے اس وقت جو موجود ہے اور ہمیں ہر حال کے اوپر اس کو برقرار رکھنا چاہیے اس کے اس پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں اس کو اس کو معلوم کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کر معافیا مانگنی چاہیے اگر ہم سے آج تک کوتاہی ہوئی ہے اگر ہم نے آج تک غفلت برتی ہے اگر ہم نے کوئی سخت کلامی کی ہے اگر ہم نے کوئی فرمانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اور ربی و سخت الربی فی, فی سخت الوالد اللہ کی اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی کے اندر ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو ناراض کر کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا اور باپ کو راضی کر کے کوئی کوئی راضی کر دے تو اللہ جلشان اس سے راضی ہو جائے گا اللہ یہ کہ کوئی شری مسئلہ ہو گناہ کی بات کے اوپر یہ ایک عمومی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ علی مخلوق فی الخالق کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے اس وہ تو اس کے لیے قبول کرنا ضروری نہیں ہے لیکن حسن سلوک پھر بھی کرے گا قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہوں فلا فلاما تو شرک میں تو ان کی پیروی مت کرو لیکن وہ صاحب ہما دنیا معروفہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کے ساتھ رہو مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے کے ساتھ رہو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عن نے دیکھے مسلم کے اندر باب ہے مسلم شریف میں امام مسلم نے باب باندھا فضائل اویس کرنی اویس کرنی کے فضائل یہ یمن خرن کے علاقے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ یار رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضری کا اور آپ کی زیارت کا دل چاہتا ہے کبھی ملے نہیں تھے دل چاہتا ہے لیکن ماں بوڑھی ہے اگر نکلوں تو اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو اور رسول اللہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما دیا یہ نہیں دیکھ سکے صحابی نہیں بن سکے حضور نے وصیت فرمائی عمر فاروق فرماتے میں کہا کہ دیکھو ایک وقت میں قرن کے قبیلے یمن کے قبیلے قرن سے ایک بندہ گا او ایس نام ہوگا اگر کبھی تمہیں ملے تو اپنے لیے اس سے دعا کروانا عمر فاروق تو کہتے ہیں حضرت عمر یمن سے آنے والے قافلوں کو دیکھا کرتے تھے ایک قافلہ آیا تو پوچھا قرن سے اویس تو کوئی نہیں قرن سے اویس تو کوئی نہیں کسی نے بتایا کہ اس میں قرن کا اویس ہے ملے اس سے دیکھا تو نقشہ ہولیا بھی وہی تھا کہاں میرے لیے دعا کرو کہاں میرالمنین آپ دعا کریں میرے لیے آپ صحابی خلیفہ خلیفۃ المسلمین ہے کہا مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ جب اویس ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا تو اویس نے اویس کرنی نے صحابیت قربان کر دی مگر ماں کی خدمت قربان نہیں کی اتنی بڑی چیز ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب رکھتے